تحبون تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے حتیٰ کہ اس چیز میں سے خرچ کرو جس کو تم پسند کرتے ہو پماتن فقو من اللہ بھی علیم اور جو چیز بھی تم خرچ کرو تو اللہ تعالیٰ اس کو خوب جاننے والا ہے کھانے کے لیے حلال تھے سوائے اس کے جنہیں اسرائیل نے اپنے آپ پر توات کے نادل ہونے سے پہلے حرام قرار دے لیا تو فتل کہہ دیجیے تم تو رات کو لاؤ اور اس کو پڑھو ان کن تم صادقین اگر تم سچے ہو فنفطرا اللہ کا فلاء کا مظالمون تو کون زیادہ ظالم پس جس نے جھوٹ باندھا اللہ تعالیٰ پر اس کے بعد تو وہ لوگ ہی ظالم ہیں صدق اللہ کہ دیجئے اللہ نے سچ کہا ہے فتب ابراہیم حنیفہ تم ابراہیم کے دین کی پیروی کرو جو کہ یکسو ہے وہ ماکانرالمشرقین اور مشرکوں میں سے نہ تھے انّا بی تن ود الناصل اللہ کی بکا تا مبارکم وحد العالمین یقیناً پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا البتہ وہ ہے جو مکہ میں ہے بہت بابرکت اور جہانوں کے لیے ہدایت ہے فی ہی آیا اس میں واضح نشانیاں ہیں مقام و ابراہیمہ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے وہ من داخلہ وہ کام اور جو اس میں داخل ہوا وہ امن والا ہو گیا ولی اللہ علہ سے عز البیتی منصف سبیلا اور اللہ کی خاطر لوگوں پر بیت اللہ کا قصد کرنا بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے اس آدمی کے لیے جو اس کی طرف راستے کی طاقت رکھتا ہے ومن کا فراف عن اللہ عن العالمین۔ اور جو جس نے کفر کیا تو بے شک اللہ تعالیٰ تمام جہانوں سے بہت بے پرواہ ہے یا اہل <سؤال> الکابلم تقفرون بھی آیات اللہ کہہ دیجیے اہل کتاب تم اللہ تعالیٰ کی آیات کا کفر کیوں کرتے ہو و اللہ ما تعملون اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس پر پوری طرح سے شاہد ہے یا اہل الکابلم عن سبیل اللہ من آمن تبغنہ ایواجہ کہہ دیجئے اے اہل کتاب تم اللہ کے راستے سے اس شخص کو کیوں روکتے ہو جو ایمان لے آیا تب گنا اس میں کوئی نہ کوئی کجی تلاش کرتے ہوئے وہ ان تم شہادا کے تم گواہ ہو وہ تعملون اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے ہر گز گافل نہیں ہے إِن مِنَ بَعْدَ <كَافِرِينَ> اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اگر تم ان لوگوں میں سے کسی گروہ کی بات مانو گے اطاعت کرنے لگو گے جن کو کتاب دی گئی تو وہ تمہارے ایمان کے بعد تمہیں کفر کی حالت میں لوٹا دیں گے وکیف تک وہ ان تمطم آیات اللہ اور تم کیسے کفر کرو گے حالانکہ تم پر اللہ تعالیٰ کی آیات پڑی جاتی ہیں وفی تم ہو اور تم میں اس کا رسول ہے وہ میں یا قسم اور جس نے اللہ کو مضبوطی سے تھاما مضبوطی سے پکڑا فقط ہد یا الاثرات مستقیم تو وہ ہدایت دیا گیا سیدھے راستے کی طرف یا ایدین حقۃ ہی ولا مسلم لوگ جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جس طرح کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے اور نہ تم مرو مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو ہوم جمی بالات فرق اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو سب کے سب اور فرقوں میں نہ بٹو گروہوں میں نہ بٹو جدا جدا نہ ہو جاؤ بد کرو نعمت اللہ ان اور اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم دشمن تھے ف اللہ فبئی نہ تو اس نے تمہارے دنوں میں الفت ڈال دی فسبہ تم بھی ہی تو تم اس کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے وكنتم على شفا حفرة من النار اور تم آگ کے گڑے کے کنارے پر تھے فأنقذكم منها تو اس نے تم کو بچا لیا اس سے بی لیا تو کلال کا یبین الله لكم آیاته اس طرح بیان کرتا ہے اللہ تعالی کھول کر واضح کرتا ہے اللہ تعالی تمہارے لیے اپنی نشانیاں اپنی آیات لعلکم تتهدون تاکہ تم ہدایت پا جاؤ ولتکون منکم امه تنادون ال خیر اور لازم ہے کہ تم میں سے ایک ایسی امت ہو ایسی جماعت ہو جو خیر کی طرف بلائے و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر اور نیکی کا وہ حکم دیں اور برائی سے وہ منع کریں وہ اولاکم المفلحون اور وہی لوگ فلاح پانے والے کامیاب ہونے والے ہیں ولا تکن و کلدین تفرہ کو وقت اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو جدا جدا ہوئے فرقوں میں بٹے اور انہوں نے اختلاف کیا ممبادما جا احم البینات ان کے پاس واضح نشانیاں آ جانے کے بعد ولاکم ادابم اور یہی لوگ ہیں کہ جن کے لیے بہت بڑا عذاب ہے يوم تو وہ لوگ جن کے چہرے سیاح ہوں گے اکفر تم و ادا کم کیا تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا فروق الم تک فرون تو عذاب چکھو اپنے کفر کرنے کی وجہ سے وا مَلَّذِین ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَتِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور وہ لوگ جن کے چہرے سفید ہوئے تو وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بالحق یہ اللہ تعالی کی نشانیاں ہیں اللہ کی آیات ہیں ہم ان کو آپ پر پڑھتے ہیں حق کے ساتھ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَالَمِينَ اور اللہ تعالی جہان والوں پر ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا و اللہ فما ارض اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے تمام امور کنتم خیر امتن اخرجت مرونعفی و عن منکر تم اس امت کے بہترین لوگ ہو جس کو لوگوں کے لیے نکالا گیا ایسی امت کے بہترین لوگ ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو اور تم اللہ پر ایمان لاتے ہو ولو آمن لکان خیر اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا من هم اکثر هم ان میں سے کچھ مومن ہیں اور ان میں سے اکثر نافرمان فاسک ہیں اللہ ادا وہ تمہیں ہرگز نقصان نہیں پہنچائیں گے مگر معمولی ساطل اور اگر وہ تم سے لڑے کم الدبار تو وہ تمہاری طرف پیٹھیں پھیر جائیں گے سم و لائن پھر وہ مدد نہ کیے جائیں گے ضروری فو وہ جہاں کہیں بھی پائے گئے ان پر ذلت مسلط کر دی گئی اللہ بحبل من اللّہ و حبل من الناس مگر اللہ کی رسی اور لوگوں کی رسی کے ساتھ یعنی اللہ اور لوگوں کے تعاون کے ساتھ و با بزاب من اللہ اور وہ اللہ کے غذب کے ساتھ لوٹے وزوری بت علیہم المسکانہ اور ان پر محتاجی مسکنت مسلط کر دی گئی ڈال دی گئی ظالی کبھی الہم کانو یک فرون آیات اللہ یہ اس وجہ سے تھا کہ وہ اللہ کی آیات کا قفر کرتے بیک تو یا ابیغیر حق اور نبیوں کو بغیر حق کے قتل کرتے تھے ذال کا بھی کانو یا یہ اس وجہ سے تھا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے تجاوز کرتے تھے لئیسو سوا وہ سب برابر نہیں ہیں من اہل کتابی امتن قائما۔ اہل کتاب میں سے ایک جماعت قیام کرنے والی ہے یتلو نا آیات اللہ انا اللیل جو رات کے اوقات میں اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں وہ ہم یسجدون اور وہ سجدہ کرتے ہیں یؤمنون بالله والیوم الاخر وہ اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہیں و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر اور نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے منع کرتے ہیں وہ یو سار خیرات اور نیکی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں وہ اولاکا من صالحین اور یہی لوگ نیکوں میں سے ہیں ما فعلو من خیر ان فل اور جو بھی وہ نیکی کریں خیر کا کام کریں تو اس کی ناشکری نہ نا کی جائے گی وہ اللہ علیم بالمتقین اور اللہ تعالیٰ پرہیز کو خوب جاننے والا ہے وہ لوگ ان ہمیشہ رہیں گے مسال ویات کا مسلب قومن اس چیز کی مثال جو اس دنیاوی زندگی میں وہ لوگ خرچ کرتے ہیں اس ہوا کیسی ہے کہ جس میں بگولا ہے جو ایک قوم کی ایسی قوم کی کھیتی کو پہنچا جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا تھا تو اس نے اس کو ہلا کر دیا وہ ماں ظالام اللہ اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا والا اور لیکن انفسا مون وہ اپنے آپ پر ہی ظلم کرتے تھے یعنی کہ یہدون سارا اہل کتاب اور اس طرح کافر لوگ دنیاوی زندگی میں بڑے رفاہی کام بڑے نیکی کے کام کرتے ہیں اور بہت کچھ خرچ کرتے اللہ کے راستے میں لیکن ان کا یہ خرچ کیا ہوا اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا یہ سارے کا سارا دنیا میں ہی رائے گاہ ہو جائے گی ان کی نیکیاں ساری ختم ہو جائیں گی کیونکہ ان کے اندر ایمان نہیں ہے تو اعمال کی قبولیت شرط ہے کہ بندہ موہد ہو کافر مشرق نہ یادین آمانو لاتونا تم مندونی کم لا کم خبالا اے اہل ایمان اپنے سوا کسی کو دلی دوست نہ بناؤ بتانت دلی دوستی لائے الکم خبالا وہ تمہیں کسی طرح نقصان پہنچانے میں کسر نہیں چھوڑتے کمی نہیں کرتے ودوم تم اور وہ تمہارا مشقت میں پڑھنا پسند کرتے ہیں قد بدت البغاہ ان کے منہوں سے دشمنی ظاہر ہو چکی ہے و ماتی سدور اکبر اور جو کچھ ان کے سینے چھپائے ہوئے ہیں وہ زیادہ بڑی ہے قدم الیات تحقیق ہم نے تمہارے لئے واضح بیان کر دی ہیں آیات انکنتم تعقلون اگر تم سمجھتے ہو عقل رکھتے ہو ہا انتم اولائی دیکھو تم پھر وہی ہو تحبونا ہم تم ان سے محبت کرتے ہو وَلَا يُحِبُّونَكُمْ حالانکہ وہ تم سے محبت نہیں کرتے وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ اور تم ساری کی ساری کتاب پر ایمان لاتے ہو و اور جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے وَإذا اور جب وہ الہدہ ہوتے ہیں پر انگلیوں کے پوروں کو کاٹتے ہیں کل کہہ دیجیے منہ تو اپنے غصے میں مر جاؤ انہ علی ممبدات یقیناً اللہ تعالی والی چیزوں کو خوب اچھی طرح سے جاننے والا ہے ان تم سسکم حسنت اگر تمہیں کوئی اچھائی پہنچے تو ان کو بری لگتی ہے وہ ان سب کم سیاحت بھی اور اگر تمہیں کوئی برائی پہنچے تو اس پر خوش ہوتے ہیں وہ ان اور اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو تمہیں ان کی خفیہ تدبیریں کچھ بھی نقصان نہ دیں گی اند اللہ بما يعملون محیط یقیناً اللہ تعالی اس چیز کو گھیر گھیرنے والا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں وحید غدمن اہلی کا تو ببی مقاعد القتال اور جب تو صبح سویرے نکلا اپنے گھر سے مومنوں کو جگہ دیتا تھا بیٹھنے کے لیے قتال کے لیے لڑائی کے لیے مختلف ٹھکانوں پر مقرر کرتا تھا واللہ اللہ علیم اور اللہ تعالی خوب سننے والا اور بہت جاننے والا ہے ادوتانی من کم انتبش لا جب تم میں سے جو دو جماعتوں نے ارادہ کیا کہ وہ پھسل جائیں یعنی ہمت ہار جائیں یہ بنو سلمہ وغیرہ کی دو جماعتیں تھیں سلما وہ اللہ اور حالانکہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کا دوست ہے وہ اللہ فلی تو اور لازم ہے کہ مؤمن اللہ ہی پر بھروسہ کریں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ اور اللہ نے بدر میں مدد کی ڈرو اللہ کو اس اس شکر گزار بنو ویزت اور جب آپ کہہ رہے تھے ممینوں کو <اليقفیقم> من <منزالین> کیا تمہیں کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے تین ہزار اتارے گئے فرشتوں کے ساتھ؟ <خخخ> بلا کیوں نہیں ان تصویروں <فوریحم> اگر تم صبر کرو اور ڈرتے رہو اور وہ اپنے اسی جوش میں تم پر آئیں گے ہاد بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ آتی تو تمہارا رب پانچ ہزار نشان زدہ نشان لگے فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کرے گا شرم اور اللہ نے اس کو صرف تمہارے لیے خوشخبری ہی بنایا ولیطت قُلُوبُكُمْ لوبکم اور تاکہ تمہارے دل اس کے ساتھ مطمئن ہو جائیں حکیم اور ملد نہیں ہے مگر اللہ ہی کی طرف سے جو کہ سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے من تاکہ کافروں کا ایک حصہ کاٹ دے او یک ہوں یا انہیں رسوا کرے فیم کلیبو تو وہ لوٹے ناکام ہو کر لئی شعی آپ کے لیے معاملے میں سے کچھ بھی نہیں ہے او ان کی توبہ قبول کرے ان پر مہربانی کرے یا ان کو عذاب دے فن ظالمون یقیناً وہ ظالم ہیں ور اللہ معافی سماوات و معافی عرب اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے یا وہ من یشاء وہ بخشتا ہے جس کو چاہتا ہے اور جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے واللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالی بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے یا یادین اے اہل ایمان تم سود نہ کھاؤ دگنا چگنا کر کے بڑھا چڑھا کے اور اللہ سے ڈرو اللہ تاکہ تم فلاح پا جاؤ کامیاب ہو جاؤ الْنَارَ الَّتِي اُعِدَّتَ لِلْكَافِرِينَ اور اس سے درو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے اور اور عدتین اور اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف تیزی کرو جلدی کرو جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے اور وہ پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے اللہ رائی رائی الناس <تصفيق> وہ لوگ جو خوشی اور تکلیف میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو پی جانے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں وہ اللہ اقبالمسنین اور اللہ تعالی نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اِذَا فَعَلُوا أَوْ اللَّهَ <تصفيق> وہ لوگ جب وہ کوئی بے حیائی کرتے ہیں فحاشی والا کام کرتے ہیں یا اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں پس وہ اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں ومن يغفر الا اللہ, اور اللہ کے سوا گناہوں کو اپنے کیے پر ڈٹے نہیں رہتے علامون اور وہ جانتے ہیں فِيهَا یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے اور ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں عجر اور عمل کرنے والوں کا اجر بہت اچھا ہے قد خلت من قبل کم سونان فندور فقانت المقد بین تحقیق تم سے پہلے بہت سے طریقے گزر چکے پس زمین میں چلو پھر اور دیکھو کہ جٹلانے والوں کا انجام کیسا ہے ھذا بیان للناس و ھدم و وعیدۃ یہ لوگوں کے لیے بیان ہے اور ہدایت ہے اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے ولا تاهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین اور کمزوری نہ دکھاؤ اور غم نہ کرو اور تم ہی غالب ہو اگر تم مؤمن ہو ایم سسکم قرح فقد مسل قوم قرح مثلا مثلوہ اگر تم کو زخم پہنچا ہے تو یقینا قوم کو بھی اسی طرح کا زخم پہنچا ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ اور یہ دن ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے ہیں وَلِيَعْنَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّقِدَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ تاکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جان لے جو ایمان لے آئے اور تم میں سے شہیدوں کا اللہ انتخاب کرے واللہ لا يحب اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا یہ غزوہ احد اس میں مسلمانوں کے ستر آدمی شہید ہو گئے تھے تو بدر میں مسلمانوں نے کافروں کے بھی ستر پتل کیے تھے اور ستر کو قیدی بنا دیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ اگر تمہیں زخم پہنچا ہے تو انہیں بھی زخم لگے ہیں ایسے ہی لیکن فرق ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ سے بخشش اور جنت کی امید ہے ان کو یہ نہیں ہے صدینہ امن و حق القافرین اور تاکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو خالص کر دے جو ایمان لے آئے اور کافروں کو مٹا دے اَمْ حَسِبْتُمًا تُدْخُلُ الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے یہ حساب لگایا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ ابھی تک اللہ نے ان لوگوں کو نہیں جانا جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا اور تاکہ وہ صبر کرنے والوں کو جان لے اب اللہ سبحانہ وتعالی کو تو معلوم ہے سارا کچھ کہ ان میں سے جہاد کس نے کرنا ہے اور کس نے پیچھے رہنا ہے لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی تک ان لوگوں کو نہیں جانا جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا ہے اچھا ایک تو اس بات کا جواب اس آیت کے اندر ہی موجود ہے اللہ تعالی نے ابھی تک ان لوگوں کو نہیں جانا جنہوں نے جہاد کیا ہے یعنی کہ جو لوگ جہاد کر چکے ہیں تو جو کریں گے تو پھر ہی وہ کر چکے ہوں گے نا جنہوں نے جہاد کرنا ہے اللہ ان کو جانتا ہے لیکن جو جہاد کر چکے ہیں ان کو نہیں جانا یعنی وہ جب جہاد کریں گے تو وہ کر چکے بنیں گے نا تو پھر ہی ان کے بارے میں معلومات آئے گی اور دوسری بات یہ ہے کہ علم ہونے کے باوجود اس طرح کا جملہ بولا جاتا ہے تاکہ یہ بات مزید واضح ہو جائے اور اس کی وضاحت ہوتی ہے عمل کے ذریعے کام کر لینے کے بعد اب جیسے ایک استاد کو معلوم ہوتا ہے کہ ٹیسٹ میں یا امتحان میں کن کن بچوں نے پاس ہونا ہے اور کن کن نے فیل ہونا ہے معلوم ہوتا ہے تو لیکن پھر بھی وہ کہتا ہے کہ پتا چل جائے گا کون کون اسے پاس کرتا ہے معلوم ہوتا ہے اندازہ ہوتا ہے اس کو اور استاد کا اندازہ تقریباً 90 فیصد سے زائد درستی ہوتا ہے البتہ من قبل ملنے سے پہلے موت سے ملاقات کرنے سے پہلے تم موت کی تمنا کیا کرتے تھے تو تحقیق اب تم نے اسے اس حال میں دیکھ لیا ہے کہ تم اس کو دیکھ رہے تھے یعنی تمہارے سامنے تمہارے ساتھیوں پر موت تاری ہو رہی تھی یہ سارا خود کی طرف اشارہ ہے بابا محمد رسول اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف رسول ہی ہیں قد خلط بن قبل رسول ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے اف ماتا تم اللہ کم کیا اگر وہ فوت ہو جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم اپنی ایڈیوں کے بل پھر جاؤ گے وبین قلب البئی ہی فلئی عظر اللہ شعیع اور جو اپنی ایڈیوں کے بل پھر گیا تو وہ اللہ کو ہرگز نقصان نہ پہنچا سکے گا وہ سید ذی اور اللہ ان قریب شکر کرنے والوں کو جزا دے گا اب افواہ اڑا دی گئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے ہیں قتل ہو گئے ہیں تو بہت سارے صحابہ کرام کے حوصلے یہ افواج سننے کے بعد پست ہو گئے کہ اب نبی علیہ السلام تو اسلامی نہیں رہے تو ہم نے لڑکے کیا کرنا ہے تو اللہ تعالی نے یہ ان پر وعدہ کیا کہ نبی علیہ السلام فوت بھی ہو جائے تو پھر بھی جو مشر ہے تمہارا اس کو تم نے جاری رکھنا ہے ببا کا بدن اللہ اور کسی جان کے لیے یہ لائق نہیں ہے ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر مر جائے کتابم معجلہ لکھے ہوئے کے مطابق وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنِيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ ہی مِنْهَا اور جو دنیا کا بدلہ چاہے دنیا کا فائدہ چاہے ہم اس کو دے دیں گے اور جو آخرت کا بدلہ چاہے ہم اسے اس میں سے دے دیں گے وَسَا نَجْزِ شَاکِرِينَ اور قریب ہم شکر کرنے والوں کو جلد جزا دیں گے وَقَأَيِّم مِن نَبِيٍ قَاتَ لَمَعَهُ رِبِّيُّنَا كَثِيرٌ اور کتنے ہی نبی ہیں جن کے ہمراہ بہت سے رب والوں نے جنگ کی فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيرِ اللَّهِ تو اللہ کے راستے میں جہاد کے دران انہیں جو پہنچا یعنی تکلیفیں جو آئیں وہ اس پر کمزور نہیں پڑے انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی دکھ ہمت نہیں ہاری وہ ما دعف اور وہ کمزور نہیں ہوئے وہاں کا معنی بھی کمزور ہونا مانا کرنے کہ ہمت نہیں ہاری انہوں نے اس وجہ سے جو نے اللہ کے راستے میں پہنچا و ما اور انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی وہ کمزور نہیں پڑے مستقانو اور وہ ڈگمگائے نہیں انہوں نے آجزی نہیں دکھائی واللہ اللہ الصابرین اور اللہ تعالی صبر کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے وہ ماں کانا ربانہ اصرافان قبل کافرین اور ان کی بات ان کا قول صرف یہی تھا کہ انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہمارے گناہ ماف کر دے اور ہمارے معاملے میں ہمارے کام میں ہماری زیاتی کو بھی معاف کر دے اور ہمارے قدموں کو جما دے قدم ثابت رکھ اور کافروں پر ہماری مدد فرما ف آتا ثواب دنیا وابل آخرا تو انہیں اللہ نے دنیا کا بدلہ عطا کیا اور آخرت کا بھی اچھا بدلہ دیا وہ اللہ سے اور اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے